اللہ نے اختیارات دی ہیں تو مشکین کے منکرین کی چار حالتیں ہیں قرآن میں اول زجر اور زجر مختلف قسم کی منافقین کو زجر ان کے نفاق پر اور مشکین کو زجر ان کے شرک پر عالی کتاب کو زجر ان کے حیر فاصلہ پر مولوی لوگ ہیری کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں لما حرم اللہ اور حرام بناتے ہیں ما احمد اللہ تو تمریوں کو زجر ان پر تو ایک حالت ممکن کا زجر دوسری حالت تفریحی دنیا بھی تیسری حالت تفریحی اخروی اور چونتی حالت الختم دل پر موہل ڈال دیا بات نہیں مان لیا تو خدا نے اسفاب ہدایت کی سلب کر دی جیسے کہ استاد شاگرد کو تعلیم دیتا ہے اور وہ توجہ نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی جائز رہ گیا ویسے ہی اس میں فائدہ نہیں ہے اللہ کی کتابوں سے تو اس فائدہ کا یہ ہوا اس ختم القلب کا خدا کریم کبھی اسباب بنا ذکر کرتے ہیں وکارو قروب نہ قل بل تباہ اللہ والم مور آیا ان کے دلوں پر انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی کتاب سے اور قطب ذرانہ نے جہنما کشیر میں جن والے لہوم کلو ان کے دل ہے توجہ نہیں کی ان کے کان ہے نہیں رکھ دی شما کی لی ویسے ہی حامین سے دے میں کل بلرانا کلو بہم بے ما کا بما Занг а uh...